رحیم. سامین اکرام, یہ قرآن سننا کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے این اللہ یو این این اے ایچ ڈاٹ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 ولا انه لكم عدو صدق تمام قسم کی تاریخات شریف خان کے کائنات مالک عز و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود السلام اس ہستی رختس و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولاسحی وبارک وسلم وہ ذات مقدسہ مبارک کا مظاہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات منافع بھیجا اور جن کے ذریعے پہلے کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام خدا سرورے گان و مکان اور رہبر انسانیت بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے دنیا والوں کو اللہ کے دین کے اپنانے کا رب کی شریعت پہ عمل کرنے کا اور اللہ کی توحید کے ماننے کا خدا کی الوحیت اور یکتائی پہ ایمان رکھنے کا اور اپنی رسالت اور اپنی نبوت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا ایمان اور اسلام اصل میں ہے بھی ان دو چیزوں کا نام ہے آج جبکہ مسلمان انتہائی مقدس ایام گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاد کرتے ہوئے دھوپ اور پیاس میں مبتلا کر کے رب کی مصروبی رب کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ہمیں ان مقدس ایام کے گزارتے ہوئے اس بات کو بھی اپنے ذہن اپنے دل اور اپنے خیال میں رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ عبادت جسے ہم بڑی محنت سے ادا کر رہے ہیں یہ عبادت جس عبادت میں ہم آج کل مشغول و مصروف ہیں اس کی ادائیگی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ گرمیوں کے انتہائی سخت دنوں میں اپنے آپ کو پیاسا رکھنا صبح سے لے کر شام تلک اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ایسے ایام میں جبکہ جانور بھی دھوپ کی شدت اور حدت اور دھوپ کی سختی اور تمازت کو برداشت نہیں کر سکتے ایسے ایام میں اپنے آپ کو ہر قسم کے خورد و نوش سے محروم رکھنا اور ان چیزوں کے کھانے پینے سے محروم رکھنا جن کو عام دنوں میں اللہ نے حلال بنایا ہے حرام سے نہیں حلال سے اپنے آپ کو محروم رکھنا سارا دن اپنے کاروباروں میں اپنی ملازمتوں میں اپنی زمینوں میں اپنے کھیتوں میں اپنے صنعت و حرفت کے امور میں اور دیگر معاملات میں مصروف بھی رکھنا پھر شام ڈھلے روزہ افطار کر کے شب کی آمد کا انتظار کرنا اس لیے نہیں کہ رات آئے اور تھکے ہوئے اور ندھال جسم کو بستر کے حوالے کیا جائے بلکہ اس لیے رات کی آمد کا انتظار کرنا کہ دن تو اللہ کے حکم پر بھوک اور پیاس میں گزر گیا ہے رات آئے کہ رب کی بارگاہ میں اس بھوک اور پیاس کی توفیق پر سجدہ شکر ادا کیا جائے اللہ کا قرآن سنا جائے رب کی بارگاہ میں قیام کیا جائے اللہ کے حضور کھڑا ہوا جائے رب کی بارگاہ میں جھکا جائے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے پھر اس بات کا انتظار کرنا کہ رات گئے تک اللہ کی عبادت میں انسان مشہور رہے اور پھر ابھی بستر پہ پہنچنے نہ پائے کہ پھر اپنے کانوں کو منادی کی ندا پہ لگائے رکھنا کہ کس وقت نئے سرے سے بھوک اور پیاس کا عمل شروع ہو اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں پھر بھوک اور پیاس کی ابتدا کر کے بستر پہ نہ لیٹنا آگان دینے والے کی ندا کا انتظار کرنا تاکہ اس کام کا آغاز جس طرح انجام رب کی بارگاہ میں سجدے سے ہوا تھا اسی طرح آغاز بھی رب کی بارگاہ میں سجدے سے کیا جائے پھر فجر کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد اپنے دنیاوی کاموں میں مشہور ہو جانا یہ ساری محنت یہ ساری جدوجہد یہ ساری کوشش کوششوں کاوش یہ ساری تگدو یہ ساری تگوتاز اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور یہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے آج کی گرمی آج کی دھوپ آج کی سختی آج کی تکلیف آج کی کٹھنائی آج کی مصیبت اس لیے برداشت کی جائے کہ قیامت کے دن کی بعد کی مصیبتوں سے آدمی بچ جائے آج اس دھوپ کو اور اس کی سختیوں کو انسان اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی دھوپ کو قیامت کے دن کی اس دھوپ کے لیے سایا بنا دے جو دھوپ اتنی کڑی اور تیز ہوگی انسانوں کے آواز باختہ ہو جائیں گے اور ماں کے پیٹ سے ان کے بچے گر جائیں گے یوم کرنا سکارا وما ہم بے سکارا بلا کن آزاد اللہ ہے شریف یومو کل مرزیات نما آزاد و تزاؤ کلو زاتے ہملا محدود وہ دن اتنا سخت ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی بھول جائے گی ماں اتنا اللہ نے پیاری تعبیر کی ہے دنیا میں کسی کو کسی سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے اور پھر بیٹا بھی وہ جو چھاتی سے لگ کے دودھ پینے والا ہو اس کے ساتھ ماں کی محبتوں کا اندازہ نہیں ہوتا عرش والے نے اپنے قرآن میں کہا کہ وہ دل اتنا سخت ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو اپنی چھاتیوں سے اس طرح نوچ کے پھینکنے گی جس طرح کے کسی اجنبی چیز کو پھینکا جاتا ہے وہ کرننا سے سکارا دادا پلتے ہم نے بھم رہا عورتوں کے حمل گر جائیں وہ ترنہ سکارا لوگ گر رہے ہوں گے پھینک رہے ہوں گے دیکھنے والا دیکھے تو سمجھے شاید شراب کے نشے میں بدھوش ہیں قرآن نے کہا بما ہم بے شراب کا نشہ نہیں بلا کن عذاب اللہ شدید اللہ کے عذاب نے ان کے ہوش و حواس گم کر رکھے ہیں آج کی یہ ساری دھوک آج کی یہ ساری پیار اس لیے انسان برداشت کرتا ہے کہ وہ لمبا دن آج کا سولہ گھنٹے کا دن سترہ گھنٹے کا دن بغیر پانی کے پینے کے گزارنا کتنا کڑا اور کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی گھڑیاں گنتا رہتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص جو کام کاج کرنے والا ہے اس کے کندھوں پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے وہ جانتا ہے کہ کتنی کڑی اور کتنی مشکل گھڑی اس پہ آتی ہے پھر جب ہلکان ہو کے گھر جاتا ہے ہم آب کبھی آسمان کے کناروں کو دیکھتا ہے کہ سورج کب ڈوبے گا کبھی اپنی گھڑی کی پر اوپر نظر ڈالتا ہے کہ وقت کب ہوگا یہ سترہ گھنٹے سولہ گھنٹے ہم سے نہیں گزرتے لیکن ہم ان گھنٹوں کی پیاس اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ اس دن کی پیاس سے محفوظ رہ جائیں جو دن سترہ گھنٹے کا نہیں ہوگا ہم سین اللہ دن میں ایک دن کی لمبائی پچاس ہزار سال ہوگی ایک دن اتنا لمبا ہوگا کہ پچاس ہزار سال ہو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے شہنشاہ اور کونین کے امام تھے جب قیامت کا ذکر آتا تھا اس محبوب خدا کی آنکھوں سے بھی آنسووں کی جھڑی لگ جاتی تھی فرماتے تھے اللہ اتنا لمبا دن کیسے گزرے گا نہ کھانے کو کچھ ہوگا نہ پینے کو کچھ ہوگا نہ گرمی سے بچاؤ کے لیے ایئر کنڈیشنر ہوں گے نہ گرمی سے بچاؤ کے لیے پنکھے ہوں گے اور پنکھے اور ایئر کنڈیشنر تو بڑی بات ہے آکائے کائنات حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے پے سر پہ کوئی سائبان اور چھت بھی نہیں ہوگی کہ لوگ سائبان کے نیچے اور اور کچھ نہیں تو درخت کے نیچے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے مومن اللہ کے بندے بھی ہیں جو زمینوں میں کاسٹ کہتے روزہ رکھتے ہیں گرمی کی شدت ہوتی ہے کسی پانی کے کھال کے کنارے درخت کے نیچے سستا لیتے ہیں وقت گزار لیتے ہیں میرے آقا نے کہا کہ مت کے دن چٹیا ہوگا کوئی سایہ جگہ بھی نہیں ہوگی اور لوگ گرمی سے بچاؤ کے لیے ہاتھوں میں چھاتے بھی نہیں لیے ہوں گے جسم پہ کپڑے کی کوئی دھجی بھی نہیں ہوگی کیا کرتے ہو آج نکلتے ہو باہر اپنے سروں پہ بھیگی ہوئی ٹوپیاں یا اپنی گردن پہ رومال ڈال لیتے ہو اور طبیب اعلان کرواتے ہیں اخبارات میں کہ دیکھنا دھوپ کڑی میں نہ نکلنا اور اگر نکلنے کی ضرورت پڑے تو سر پہ سایا کر کے نکلنا کہ سن سٹ روک ہو جائے گا تپش لگ جائے گی لو لگ جائے گی گردن ٹوٹ بخار ہو جائے گا اتنی احتیاطی تدبیریں چار چھ گھنٹے کی گرمی گرمی اصل میں تو گیارہ بجے شروع ہوتی ہے چار بجے ختم ہو جاتی ہے ڈلنا شروع ہو جاتا ہے پانچ گھنٹے کے بچاؤ کے لیے اتنے اہتمامات اللہ پانچ گھنٹے کے بچاؤ کے لیے اتنے انتظام پچاس ہزار سال کے لیے کیا انتظام ہے اور پوچھنے والی مومنوں کی ماں ام ال عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی ابا کائرات کے امام نے فرمایا فرمایا عائشہ دھوپ سے بچنے کے لیے انسان کے جسم پہ کپڑے کی دھکی بھی نہیں ہوگی لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے آقا سورج کتنی دور ہوگا فرمایا سورج سوانے سے پر ہوگا سوا ہاتھ پہ لاکھوں میل دور سورج اور اس کی تکش برداشت نہیں ہوتی اور اس دن سورج سوا پہ ہوگا آقا لوگوں کے پاؤں میں کیا ہوگا اللہ اکبر فرمایا اریا نرلا نہ جسم پہ کپڑا ہوگا نہ پاؤں میں جوتی ہوگی جسم پہ نہ کپڑے کی دھجی ہوگی نہ پاؤں میں جوتی ہوگی نہ سر پہ ٹوپی اور چھاتا ہوگا ام مومنگ کہتی ہے آقا بندے بھی وہی ہوں گے عورتیں بھی وہی ہوگی چھ کنڈیشنر لگے ہوئے تھوڑے سے بندے اندر زیادہ آ گئے پنکھے چل رہے چھت موجود کنڈیشنر چل رہے لیکن بندوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور ان کی ٹھنڈک اثر انداز نہیں ہوتی اس دن آدم سے لے کر قیام قیامت تک کا پیدا ہونے والے سارے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے آقا عورتیں الگ ہوں گی مرد الگ ہوں گے آقا نے فرمایا نہیں عورتیں بھی وہی ہوں گی مرد بھی وہیں ہوں گے آکا عورتیں بھی برہنہ مرد بھی ننگے کائنات کے امام نے کہا عورتیں بھی برہنہ مرد بھی ننگے آقا عورتیں تو مارے شرم کے ڈوب مرے کہ مردوں کے ساتھ اکٹھی اور ننگی مردوں کی طرف دیکھیں گے قرآن نبی پاک نے آیت پڑی فرمایا عائشہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت کہاں ہوگی یوم یب المرگ من رحی ہے وہ ام و وہ بھی ہے وہ صاحبت ہی وہ بنی ہے لیکن یوم شاہیوں عائشہ ساری کائنات کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی ماں بیٹے کو بھولے ہوئے بیٹا باپ کو بھولے ہوئے بھائی بھائی کو بھولے ہوئے ہر آدمی اپنی پڑی ہوئی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی وقت ہی نہیں ہو آگا پھر کیا ہوگا سرور کائنات نے کہا کہ جس نے پھر رب کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے رب کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے محمد کی برما برداری کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی دھوپ کو اور اس دنیا کی پیاس کو اور اس دنیا کی دھوک کو اور اس دنیا کی گرمی کو برداشت کیا قیامت کا دن ہوگا اور سے اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے رشتے کھڑے ہوں رب آواز دے گا میرے پرشتوں یہ ساری کائنات آج ماں بلرام جنگی میری بارگاہ میں کھڑی ہے اور مسئلہ سن لو یاد رکھنا لوگوں نے ڈھکتے بنائے ہوئے سید بچ جائیں گے پیر بچ جائیں گے فقیر بچ جائیں گے پوچھنے والے نے پوچھا کہاں ساری کائنات بڑھانا ہوگی آپ نے فرمایا کائنات کی کیا بات ہے کہ کائنات کے نبی بھی بڑھانا ہوگے یہ عالم ہوگا اور فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کرے لاکھوں کروڑوں کے رود و سلام ہو نبی پر فرمایا سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ آمنا کا لال یتیمے بکا ہوگا فرمایا جب مجھ کو لباس پہنایا جائے گا میں دیکھوں گا کہ ادھر مجھے لباس پہنایا جا رہا ہے ادھر میرے دادے خلیل اللہ کو لباس پہنایا جا رہا ہے تھوڑی آواز دے گا اے میرے دھو اللہ ہم حاضر ہیں اٹھے تو دیکھو اس میدان میں دھوپ میں کان کھڑے ہیں نبی یہ کائنات نے کہا اللہ ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرما لے امام کائنات نے کہا گرمی کی شدت سے لوگوں کے جسموں سے پسینے پھوٹ رہے ہوں گے اس طرح ایک ایک آدمی کے جسم سے پسینہ نکلے گا جس طرح پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں فرمایا اتنا پسینہ نکلے گا ایک آدمی کے جسم سے کہ ایک آدمی اپنے پسینے کے اندر ہی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا اور پسینہ دھوپ میں پانی رکھو کبھی اور پھر دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے جب لاکھوں میل دور سورج ہے اور جب سوا ہاتھ کا سورج ہوگا اس پسینے کی کیبیت کیا ہوگی ابھی میں آیا ہے پسینہ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح کڑاہے میں کھالتا ہوا تیل ابلتا ہے لوگوں کی زبانیں حلقوں سے باہر کے لیے نہیں ہوں گے ایسے آلوم میں اشوالا دیکھا میرے پیتوں ان میں وہ بندی ہیں جنہوں نے سخت گرمیوں کے دنوں میں تیس دن کے روزے میرے حکم پر رکھے گرمیوں کو برداشت کیا سختیوں کو برداشت کیا پیاس کو برداشت کیا اللہ ٹھیک ہے ان میں ایسے بندے بھی ہیں فرمایا ان کو بلو اللہ ان کو لے کے کہاں چلیں فرمایا میرے محبوب کے حوضے کوسر پہ لے کے جاؤ نبی محترم علیہ السلات وسلام نے فرمایا آج کی پیاس برداشت کرنے والے حوضے کوثر پہ آئیں گے کائنات کا امام ہاں حوضے کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور بات آئی ہے تو ساری سن لو دائیں ہاتھ صدی اکبر ہوگا بائیں ہاتھ پارو کے آزم ہوگا دانے ہاتھ کون ہوگا صدیق اکبر ہوگا اور بانے ہاتھ کون ہوگا فاروق ہادب ہوگا اور صدیق کو فاروق نہ ماننے والوں قیامت کے دن نبی کے پاس اوزے کاثر پہ جا کے کیا کہو گے کہ نبی جس کو بھی پیالہ تھمائے گا یا صدیق کے ہاتھ سے تھمائے گا یا فاروق کے ہاتھ سے تھمائے گا کہا نبی بیٹھے ہوئے ہوں گے دانے ہاتھ صدیق بانے ہاتھ فاروق ہوں گے اللہ کہے گا چاہ جاؤ تم بھی مدد کرو اور میرے محبوب کی امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے بھوک برداشت کی پیاس برداشت کی نبی کے ہاتھ سے لے کر ان کو حوضے کوسر کا ایک پیالہ پلاؤ آکا کائنات نے کہا جس نے ایک آپ کھوڑا ایک پانی کا پیالہ ایک پانی کا کٹورا ایک پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے پی لیا فرمایا پانی کا ایک گلاس پیے گا پچاس ہزار سال تک پیاس نہیں لگے گی پچاس ہزار سال تک آتا کب تک نہیں لگے گی فرمایا تب تک نہیں لگے گی جب تک جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو جاتا ہے اللہ کے رسول پیاس کا تو اہتمام ہو گیا گرمی کا کیا ہوگا فرمایا اللہ کہے گا ان کو لو جنہوں نے گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں میری ردا کے لیے روزہ رکھا ان کو لاؤ اللہ کہاں لائے فرمایا ان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دو یو ملا دلہ زلو اس دن اگر سایا ہوگا تو صرف عرش والے کے عرش کا سایہ ہوگا اور جو اس سائے کے نیچے کھڑا ہو گیا فرمایا پچاس ہزار سال اس طرح گزر گئے جس طرح پلک چھپکنے کا وقت گزر جاتا ہے لوگ یہ ساری کیفیات یہ ساری نمک کس کو حاصل کر ہے جس کی یہ عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی کون ہے جس کو روزوں کا یہ سلا ملے گا کون ہے جس کی راتوں کا قیام رب کی بارگاہ میں مفید ثابت ہوگا اس لیے کہ بات سمجھ لیتی ہے اور آج رمضان کا مبارک دن ہے رمضان خود مبارک پھر یہ دوسرا دھاکہ نفرت کا دھاکہ پھر یہ وقت پھر یہ دن چمے کا دن اور یہ پھر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونچی آواز سے کہو صلی اللہ ہوسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا چمے کا دن کائنات کے سارے دنوں کا سردار ہے اور اس دن کے اندر خطبے سے لے کر نماز تک ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس پہ رب کی نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی کائنات بدل جاتی ہے دن بھی مبارک مہینہ بھی مبارک اور گھڑی بھی مبارک تو مسئلہ یاد رکھ لو اور آج اس لحاظ سے بھی برکت کا دن کہ کئی ایسے چہرے بھی دیکھنے میں آئے جو مسجد نے بھی سال کے بعد ہی دیکھے ہیں پھر پتہ نہیں کب دیکھے سر سن لو کس کی عبادت بہت سے عبادت کرنے والے روزے رکھنے والے بہت ویسے تو ویسے ہی کم ہیں لیکن رکھنے والوں میں قیام کرنے والے ویسے ہی کم ہیں لیکن کرنے والوں میں سے بھی کس کی عبادت قبول کس کا روزہ اس کی نجات کا سبب بننے والا کس کا قیام اسے عرشے الہی کے سائے میں کھڑا کرنے والا کس کی پیاس اسے عہدے کو سے پانی پلانے والی سب روزے داروں کی سب خوب پیاس برداشت کرنے والوں کی سب قیام کرنے والوں کی نہیں قرآن کہتا ہے نہیں صرف ان کی صرف ان کی جن کے عقیدائے توحید میں کوئی خلل موجود ہے. سن لو کرے حج کرے دکات دے نماز پڑھے روزہ رکھے رات کو قیام کرے اور پھر بارگاہ ربانی میں تھوڑا سا شرک بھی نکلنے تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا قرآن ہائے اللہ تیری قدرت کا فربا کہا یہ روزے یہ حج یہ زکاتے یہ صدقات یہ خیرات ان کی کیا حیثیت ہے نبوت کے مقابلے میں رسالت نبوت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور ارش نے نبوت کا نام لے کے کہا تھوڑا سا شرک کر لے تو نبوبتیں بھی اکارت ہو جائیں رسالتیں بھی ضائع ہو جائیں اگر رب کی توحید میں تھوڑے سے خلل سے رسالت بھی کام نہیں آتی تو تیرا روزہ کہاں کام آئے گا تیرا کام کہاں کام آئے گا سن لے اگر چاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری عبادت کی قیمت پڑے تو سنیہ جس کے لیے عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گوارا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ جب سچائی میں جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے سچائی مٹ جاتی ہے جھوٹ نہیں مٹتا بعض لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ اور سچ مل جائے تو جھوٹ مٹ جاتا ہے قرآن کہتا ہے نہیں پاکیزگی مٹ جاتی ایک من دود کا مٹکا دس قطرے پیشاب کے کیا مٹا پاکیزگی مٹ گئی پاکیزگی ایک مند دودھ کی پاکیزگی مٹ گئی دس کترے پیشاب کی پلیٹی غالب بھا گئی ساری زندگی کے عمل اللہ کے لیے مٹ گئے شیر غالب بھا گیا قرآن نے کہا لیا اللہ لہ بدان ہما کانویا ملون اٹھارہ نبیوں کا نام لے کے کہا ابراہیم کا اسماعیل کا اسحاس کا یاقوب کا دلیہ کا دل کا اجریس کا ذکر کا یونس کا ایوب کا سب کا نام لے کے کہا لہو اشرک لہاب دان ہما کانویا ملون یہ اٹھارہ کے اٹھارہ جلیل القدر نبی رسی پر شرک ہو جاتا لہو پتہ نہیں جاتی تو اٹھارہ تھے ان اٹھارہ کے امام کا نام لیا یہ سات و اور یہ چوبیس و پارا قرآن ان کے امام کا نام لیا کہا یتی مکہ جس کو میں نے حوض کوسر کا مالی بنایا ہے تو بھی سن لے لا ان اشراک لا یہ پناہ ولا بڑا تکون میر خاصرین تو سید لیا ہے تو سر کون ہے تو رسول لیکن اگر تو بھی شرک کا انتخاب کر لے تو تیری بھی ساری سیادت چھین لی جائے گی اللہ ہماری شادت ہمارے روزے ہمارے حج ہماری ذکے ان کی نبی سید الانبیاء کے مقابلے میں تقریبا سن لو روزہ اس کا ہے دھوک پیاس اس کی ہے راتوں کا قیام اس کا ہے جو کردن اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ڈبارا اور سن لو آج ہو تو سن کسے ہی کہتے ہیں شریک کتنا نام یہ بھی بات سے میں دکھا دیا اور اللہ کے فضل سے ممبر پہ کھڑا ہوں تم آج بھی گواہ رہنا قیامت کے دن بھی گواہ رہا جس آدمی نے